بسم اللہ الرحمن الرحیم شمس العارفین تصنیف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ باب اول شمس العارفین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر توسر و تمم بالخیر تمام حمد و ثنا اللہ جلّا شانہ ہو کے لیے ہے کہ جس نے روشن فرمایا عارفوں کے دلوں کو نور ہدایت و عرفان سے اور کشادہ فرمایا صادقوں کے سینوں کو صدق و اکان سے اور سلابات و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم پر ان کی آل پر اور ان کے جملہ اصحاب پر جو سب کے سب اہل مغفرت اور اہل رضوان ہیں اس کے بعد میں امدادِ الٰی سے اس رسالے کو شروع کرتا ہوں جسے شیخانہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف عید توحید قربِ دیدار اجموعات الفضل عقل بیدار جامع الاسرار نور الہدا عین نما اور فضل لکا سے منتخب کیا گیا ہے یہ رسالہ طریقہ قادریہ علیہ رحمۃ وغفران کی تعلیمات تصوف پر مبنی ہے جس سے اللہ تعالی مالک الملک المنان کا وصال نصیب ہوتا ہے اس کا نام شمس العارفین رکھا ہے اور اسے مشکل کشا اور حضور نما کا خطاب دیا ہے یہ رسالہ سات ابواب پر مشتمل ہے باب اول میں اس کتاب کے مطالعے و عمل کے فضائل کا بیان ہے باب دوم میں ذکر فکر ترتیب تصور مشق وجودیہ مقامات مشق وجودیا اور اس میں اللہ ذات کی تاثیر قبول نہ کرنے والے سیاہ دل کے علاج کا بیان ہے باب سوم میں احوال مراقبہ و مقاشفہ کا بیان ہے باب چہارم میں فناف الشیخ فناف الرسول اور فنا اللہ کے مراتب کا بیان ہے باب پنجم میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری و ملازمت کے فضائل کا بیان ہے باب ششم میں تمام دعوتوں سے افضل و اولا تر دعوت اہل قبور پڑھنے کی ترتیب کا بیان ہے اور باب ہفتم میں متفرق موضوعات کا بیان ہے جان لے کہ طالب مرید قادری پر فرض این ہے کہ پہلے وہ اس رسالے کو ابتدا سے انتہا تک اپنے مطالعے میں لا کر تحقیق طریق کرے اور پھر باطن میں توفیقِ رفاقت حق حاصل کرے اے عزیز اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی عبادت و معرفت اور پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے فرمانے حق تعالیٰ ہے پما خلق الجنا و انسا اللہ بدود اے لے یا میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت یعنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے باب اول اس کتاب کے مطالعے و عمل کے فضائل اگر کسی کا نفس سرکش ہو اور گھر کے ہوا و حوث ہو ابلیس کے موافق اور خدا کے مخالف ہو کسی طرح بھی گناہوں سے باز نہ آتا ہو اور خدا کی طرف رجوع نہ کرتا ہو اور غلبہ غفلت کے باعث اس کا دل شیطان کے چنگل میں پھنس کر مردہ ہو چکا ہو اور کسی علاج سے زندہ نہ ہو رہا ہو ذکر اس میں اللہ ذات کی تاثیر اس کے دل کو متاثر نہ کر رہی ہو غریب و مظلوم و عاجز ہو غم روزگار دنیا سے پریشان و محتاج و ہلاک ہو کثیر العیال و خستہ حال ہو مستحق صدقات ہو ان سنگین حالات کو سدھارنے کی طاقت و قوت نہ رکھتا ہو اور فقر و فاقہ میں گزر بسر کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کتاب سے کہ جس میں دین و دنیا کے تمام خزائن کا علم درج کر دیا گیا ہے ظاہر و باطن کے جملہ خزائن کا علم حاصل کر لے تاکہ تمام خلق خدا اس کی خادم اور وہ مخدوم بن جائے اور اس کتاب سے اپنے تمام مطالب حاصل کر لے تمام خزانے الہی اپنے قابو میں کر لے اور طریقے تحقیق سے علم تصوف کہ جملہ دقیق نکات کو کھول لے جو شخص اس کتاب کو ہمیشہ اپنے مطالعے میں رکھے گا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ صاحب توفیق عارف بلا ہو جائے گا اور ہمیشہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کی مجلس پر نور میں حاضر رہے گا جملہ انبیاء و اولیا اللہ کی ارواء اس سے ملاقات کریں گی اور ظاہر و باطن کی کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہے گی کہ یہ عطائے الہی اور فیض فضل اللہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے تحقیق شدہ ہے یہ کتاب صاحب ابتداء و انتہا کے لیے کامل راہنما ہے اگر کوئی عالم فاضل صاحب تفسیر اسے پڑھے گا تو اس کے مطالعے سے چار علوم حاصل کر لے گا یعنی علم کیمیائی اکثیر علم دعوت تکثیر علم ذکر اللہ روشن ضمیر اور علم استغراق با تثیر صاحب نذیر برنفس امیر یہ کتاب صاحب صدق مریدوں صاحب تصدیق طالبوں صاحب تحقیق عارفوں رفیق حق واصلوں صاحب توفیق عالموں اور وحدانیت کے دریائے عمیق میں غرق فنافی اللہ فقیروں کے لیے کسوٹی ہے جس نے اس کتاب سے اس میں آزم اور گنجے بے رنج حاصل نہ کیا اس کے سوال کا وبال اس کی اپنی گردن پر ہوگا کیونکہ اس میں ایسا علم تصرف ہے کہ اگر کوئی اس مرتبے پر پہنچ جائے تو اس کی تاثیر سے اس پر عرش سے تعطلسرا تک کے ستر ہزار مراتب واضح و روشن ہو جاتے ہیں اور لوہے محفوظ ہمیشہ اس کی چشم ظاہر کے مطالعے میں رہتی ہے اور خاک اس کی نظر سے سونا چاندی بن جاتی ہے کشفہ کرامات کے ذریعے وہ ماضی حال و مستقبل کے تمام حالات سے باخبر رہتا ہے اگر وہ کسی دیوار یا پہاڑ یا درخت پر سوار ہو جائے تو وہ بہتے ہوئے پانی کی طرح چلنے لگتے ہیں اگر قبرستان میں چلا جائے تو اہل کبور روحانی اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اگر کسی خشک درخت پر توجہ کر دے تو وہ سرسبز ہو جاتا ہے اور اسی وقت اس میں شگوفے پھوٹ پڑتے ہیں اور کھانے کے قابل پکے ہوئے پھل لگ جاتے ہیں اگر وہ زمین سے پانی مانگ لے تو زمین اسے پانی دے دیتی ہے اگر آسمان کی طرف نظر اٹھا دے تو اسی وقت بادل چھا جاتے ہیں اور لوگوں کی طلب کے مطابق بارش برس جاتی ہے اگر وہ پانی پر توجہ کر دے تو پانی فوراً گھی بن جاتا ہے اور اگر وہ ریت پر توجہ کر دے تو ریس فیت چینی بن جاتی ہے اور اسی قسم کے دیگر کام وہ ہر وقت کر سکتا ہے لیکن یہ تمام مراتب فقر محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم سے بہت دور اور معرفتِ الہی سے محروم و بے نصیب ہیں مرشد کو ایسا صاحب نظر ہونا چاہیے جیسا کہ میرے پیر می دین جلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ ایک ہی نظر میں ہزارہ ہزار طالبوں مریدوں میں سے بعض کو معرفتِ اللہ اللہ ہو میں غرق کر دیتے ہیں اور بعض کو حضور علیہ السلاط و السلام کی مجلس کی دائمی حضوری بخش دیتے ہیں پیر کو ایسا گنج بخش ہونا چاہیے کہ اس کی ایک ہی نظر طالبِ اللہ کے دل کو بلا رنج و ریاضت ذکر اللہ سے چاک کر دے نفس کو ہلاک کر دے اور روح کو پاک کر کے موافق رحمان اور مخالف شیطان کر دے اگر کسی کو مشکل پیش آ جائے اور وہ شیخ می دین شیخ عبد القادر جیلانی کو تین بار ان الفاظ سے پکارے عضرو بمالک الرواح المقدس سے ولاحی الحق یا شیخ عبدالقادر جیلانی حاضر شو اور ساتھ ہی تین بار دل پر کلمہ طیب کی ضرب لگائے تو اسی وقت حضرت پیر دستگیر تشریف لے آتے ہیں اور ساحل کی امداد کر کے اس کی مشکل حل فرما دیتے ہیں اگر کسی کے پاس عقل و شعور ہے اور وہ اچھی سوچ کا مالک ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھی گئی ہے اور اس کی نگاہ رحمت میں منظور شدہ ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی حضوری میں ان کی اجازت سے تحریر کی گئی ہے سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے کسی با عمل صاحب شریعت عالم فاضل سروری قادری مرشد کامل مکمل کے ہاتھ پر بیت کرے اور اس کے بعد سلک سلوک میں قدم رکھے کہ دوسرے ہر طریقے کی انتہا قادری کامل کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتی خواہ وہ عمر بھر ریاضت کے پتھر سے سر ٹکراتا رہے مرشد قادری جامع مجمل ہوتا ہے اور ظاہر باطن میں ہر وقت ذکر فکر میں مشغول رہتا ہے قادری طریقے کے ظاہر باطن میں قرب و وصال معرفت اللہ, اللہ اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری پائی جاتی ہے الغرس عارف باللہ مظہر متبرکات قدرت سبحانی محبوب ربانی پیر دستگیر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی قدسرہ درانے حیات ہر روز پانچ ہزار مریدوں اور طالبوں کو اس شان سے با مراد فرماتے رہے کہ تین ہزار کو مشاہدہ نور وحدانیت اور معرفت اللہ, اللہ میں گرک کر کے ازا تم الفقر و فا اللہ کے مرتبے پر پہنچاتے رہے اور دو ہزار کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری سے مشرف فرماتے رہے توجہ باتنی سے حضوری کا یہ سلک سلوک اور حاضرات اس میں اللہ ہو ذات و حاضرات کلمہ طیبات سے حاصل ہونے والے ذوق شوق اور سخاوت و تصور و تصرف کامل کا یہ سلسلہ طریقۂ قادریہ میں ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک منتقل ہوتا چلا جائے گا کہ یہ طریقہ آفتاب کی طرح روشن ہے جس نے اپنے نورانی فیض سے ہر دو جہاں کو روشن کر رکھا ہے ابیات باہو نے علم کیمیا کا یہ خزانہ مفلسوں کے لیے کھول دیا ہے اب جس میں عقل ہوگی وہ اسے فورن حاصل کر لے گا اس میں اعظم سے معیت ذات حق کا انتہائی مرتبہ کھلتا ہے اس لیے باہو ہر وقت ذکر یاہو میں غرق رہتا ہے اندھا آدمی آفتاب کو کہاں دیکھ سکتا ہے کہ اندھے اور آفتاب کے درمیان سینکڑوں حجابات ہیں جان لے کہ قادری طالب کو جو کچھ بھی ملے گا صرف قادری مرشد ہی سے ملے گا اگر طریقہ قادریہ کا طالب کسی دوسرے طریقے کی طرف رجوع کرے گا تو گنہ گار و گمراہ و بے برکت ہو جائے گا اور اپنے مرتبے سے گر جائے گا لیکن سالک کے لیے وسیلہ مرشد پکڑنا ضروری ہے کیونکہ جو شغل مرشد کی نگرانی کے بغیر کیا جائے وہ نہ تو طالب کو کوئی فائدہ دیتا ہے نہ اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے اور نہ ہی وہ کسی منزل مقام پر پہنچاتا ہے فرمانے حق تعالی ہے یا یو اللہ زین امنط اللہ وب تا ولہل اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ پکڑو حضور علیہ السلاط وسلام کا فرمان ہے پہلے رہنما رفیق راہ تلاش کرو پھر راہ چلو اگر کسی کو مرشد کامل قادری نہیں ملتا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کتاب کو ہمیشہ اپنے مطالعے میں رکھے پورے اخلاق سے اسے پڑھے اور اس پر یقینے صادق رکھے تاکہ اس کی تاثیر اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم حضوری سے مشرف کر دے اس پر اصرار الہى منكشف کرتے۔ اور اس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی مخفی و پشیدہ نہ رہنے دے اس کتاب کو پڑھنے والا عارف حق اور رہنما خلق ہو جائے گا اگر کوئی محتاج آدمی اس تحریر کو پڑھے گا تو لا یحتاج ولی اللہ بن جائے گا اگر کوئی مفلس اسے پڑھے گا تو غنی ہو جائے گا اور اگر پریشان حال پڑھے گا تو صاحب جمیت ہو جائے گا جو شخص اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھتا رہے گا اسے کسی ظاہری مرشد سے دستے بحد کرنے کی حاجت نہیں رہے گی اگر کوئی صاحب رجت اسے پڑھے گا تو رجت سے نجات پا جائے گا اگر کوئی مردہ دل پڑھے گا تو زندہ دل ہو جائے گا اگر جاہل پڑھے گا تو علم علوم حی و قیوم کا عالم ہو جائے گا اور حقیقات ماضی حال و مستقبل اس پر منکشف ہو جائے گی عبیات. اصل چیز یقین ہے یقین سے دوستی کر لے تاکہ تو اسرارے کنہ کن کا محرم ہو جائے اصل یقین یقین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم ہے اور اصل یقین یقین مرتضی ہے اصل چیز یقین ہے اور اگر یقین تجھے حاصل ہو جائے تو تیرا معاملہ سات آسمانوں سے آگے بڑھ جائے گا الغص مرشد کامل کو چاہیے کہ وہ تصورے اس میں اللہ ذات کے شروع ہی میں طالب اللہ کو مشرف دیدار کر کے نور حضور میں غرق کر دے تاکہ اسے ریاض خلوت و چلہ کشی کی حاجت ہی نہ رہے اہل حضور لا تاج کو بھلا ورد وظائف اور دعوت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آدمی نفس و شیطان کی قید سے ہرگز خلاصی نہیں پا سکتا اور نہ ہی دنیا سے اس کا دل سرد ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ مرشد کامل کی زیر نگرانی تصور اس میں اللہ ذات میں مشغول نہیں ہو جاتا کیونکہ تصور اس میں اللہ ذات اور ذکر غر کے نور رغوبیت ہی ایسا ذریعہ ہے جو طالب اللہ پر نور حضور کا ہر مرتبہ واضح و روشن کرتا ہے اور ظاہر باطن میں لوہے محفوظ کو اس کی لوہے ضمیر میں دکھاتا ہے حاضرات تصور کلمہ طیبات لا الہ الا اللہ, اللہ محمد الرسول اللہ سے طالب پر ذکر پاکی غیبی کھل جاتی ہے جو اسے دونوں جہان میں بہرہ مند کر کے ہر مطلب سے ہمکنار کرتا ہے مرشد کامل طالب صادق کو ان سات چابیوں سے حاضرات کے ساتھ کفل کھول دیتا ہے اور ایک ہی دم میں اور ایک ہی قدم پر طالبوں کو ان کے دونوں جہان کے تمام مطلوب و مقصود اور تمام تصرفات مثلاً صرف ظاہری تصرف باطنی تصرف ازلی تصرف ابدی تصرف دنیا و اقبا تصرف غرق فنافی اللہ مولا تصرف توحید معرفت اور قرب اعلیٰ و اولا کہ ہر مرتبے کا تصرف کھول کر دکھا دیتا ہے ایسا راز بے ریاضت اور گنجے بے رنج مرشد قادری سروری کامل اکمل جامع مجموع الفضل ہی عطا کرتا ہے اے عزیز صاحب حاضرات اس میں اللہ ذات فقیروں کو اللہ تعالیٰ سے ایسی قوت عطا کر رکھی ہے کہ اگر وہ علم کیمیا کی تفصیل یا سنگ پارس کہ جسے اگر لوہے سے مس کر دیا جائے تو لوہا سونا بن جاتا ہے موکل فرشتوں سے طلب کر لیں تو اس میں اعظم کی برکت سے موکل فرشتے اسی وقت گیب الغیب سے لا کر حاضر کر دیتے ہیں لیکن اہل اللہ فکرا جن کو باطن میں دائمی استغراک میں اللہ نصیب رہتا ہے اور وہ ہمیشہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کی مجلس میں حاضر رہتے ہیں ظاہر میں ان کا دل اس قدر غنی ہوتا ہے کہ وہ ہر مرتبہ موکل جملہ مراتب دنیا اور مراتب کیمیا و سنگ پارس کی طرف کیڑی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتے چاہے وہ فکر و فاقے کے باعث خونے جگر ہی کیوں نہ پی رہے ہوں کیونکہ فرمان حق تعالیٰ ہے اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لانت لگا دی ہے یاد رکھ کہ ایک دفعہ حضور علیہ اللاۃ وسلام سے ان کے اصحاب اور یاروں نے پوچھا کہ یا حضرت وہ کون سی بہتر چیز ہے کہ جس سے دنیا و آخرت میں قرب حق تعالیٰ نصیب ہوتا ہے اور وہ کون سی بری چیز ہے کہ جو دنیا و آخرت میں اللہ سے بعد و دوری کا باعث بنتی ہے حضور علیہ السلاط و السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا معرفت الہی اور فقر سے دوستی رکھو کہ ان سے دونوں جہان میں فخر و سرفرازی نصیب ہوتی ہے اور دنیا کی طرف حکارت کی نظر سے دیکھو کہ دنیا متائ شطان ہے اے عزیز ہمارے ظاہر سے دل ہرگز پاک نہیں ہوتا اور نہ ہی دل سے نفاق جاتا ہے جب تک کہ دل کو مشق تصور اس میں اللہ ذات کی آگ سے جلایا نہ جائے اور نہ ہی اس کے بغیر دل کا زنگار اترتا ہے ذکر اللہ ہو کے بغیر دل ہرگز زندہ نہیں ہوتا اور نفس ہرگز نہیں مرتا تمام عمر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا مسائل فقہ پڑے جائیں یا زہد و ریاضت کی کثرت سے پیٹھ کبڑی کر لی جائے یا سوکھ سوکھ کر بال کی طرح باریک ہو لیا جائے دل ویسے کا ویسا سیاہ ہی رہتا ہے مشک تصورے اس میں اللہ ذات کے بغیر ہرگز فائدہ نہ ہوگا چاہے سنگ ریاضت سے سر کو پھوڑ لیا جائے تصورے اس میں اللہ ذات کی مشک کرنے والا آدمی معشوق بے مشقت اور محبوب بے محنت ہوتا ہے اور یہ نہایت ہی مرغوب مرتبہ ہے اگر کوئی آدمی زمین کو اڑھائی قدموں میں طے کر لیتا ہے یا پانچوں وقت خانہ کعبہ میں با جماعت نماز ادا کرتا ہے یا ہمیشہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہم مجلس ہو کر ان سے مقابلہ علم کرتا ہے یا حضرت آدم علیہ السلام سے حضور علیہ اللاط واللام تک اور حضور علیہ السلاط وسلام سے روز جزا تک تمام انبیاء و و تمام مومن مسلمانوں کی ارواح سے مصافہ و ملاقات و مجلس کرتا ہے اور تمام ارواح کو ان کے نام سے جانتا پہچانتا ہے یا زمین بھر کے تمام اہل ورد وظائف اہل دعوت و حافظ جو رات دن پوری تہارت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرتے رہتے ہیں یا وہ شخص جس نے تمام دنیا کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے اور رات دن اللہ کی راہ میں سخاوت کر کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے تو ان سب سے بہتر یہ ہے کہ تصور اس میں اللہ ذات میں غرق ہو کر ہمیشہ مجلس سرور کائنات صلی اللہ علیہ و وسلم میں حاضر رہا جائے یاد رکھیے کہ بندے کو ایک دم کے لیے بھی ذکر خدا سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ حضور علیہ السلاط وسلام کا فرمان ہے النفاس و مادودہ تن نفسن جو بغیر ذکر اللہ تعالیٰ فاہو وا سانس گنتی کے ہیں اور جو دم ذکر اللہ کے بغیر جاتا ہے وہ مردہ ہے فرد جو آدمی ذکر حق میں غرق ہو کر دیوانہ ہو جاتا ہے عرش و کرسی اور تمام طبقات اس کے زیر قدم آ جاتے ہیں لیکن اس کے برعکس جو آدمی ذکر حق سے غافل ہو جاتا ہے اس کا نفس موٹا ہو جاتا ہے اور وہ کفر و ریا میں مبتلا ہو جاتا ہے پما علینا الابلاغ المبین